یا مرشیدی ارشاد فرمائیے کیا استاد اپنے نابالغ شاگردوں سے خدمت لے سکتا ہے اگر اس کے ولی یعنی سرپرست نے اجازت دے رکھی ہے جب تو خدمت لینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے یا استاد ایسی خدمت لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس میں اس مدری مننے پر اس شاگرد پر مشقت نہ پڑتی ہو تو شوق سے کرتا ہوں مثال کے طور پر ذرا یہ رجسٹر اٹھا کر دیجئے یا قلم وارک دیجئے تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے اس میں سارے بچے شوق سے کرتے بھاگ بھاگ کے کرتے اس میں مشقت نہیں پڑتی تو ایسا کام لینے میں کوئی حرج نہیں بل تعلیم رسول تعلی و